السلام علیکم پی کے کلی نے پوچھا ہے حضرت کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پہ جو کنڈے کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں ان کا یہ سوال ہے جزاک اللہ القر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حسن عقیدت ہے مثال صحاب ہے ان کی بارگاہ میں یعنی جیسے دوسرے بزرگوں کی بارگاہ میں مثال سے لہذا جب یقیناً بزرگوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے تو بزرگ خوش ہوتے ہیں تو اس لیے اہل بیگ کے لیے صحابہ کے لیے یعنی ایک ایسا طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے کہ اس بہانے سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کی عیدت پیش کیا جائے اور سال سواب کیا جائے تو ارد کو چونکہ وہ کنڈے یعنی وہ کیا نام ہے اس کا مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوتے تھے تو وہ کنڈوں کی وجہ سے اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا ویسے ہی سال سواب جیسے گیارہ شی مشور ہو گئی سالے سواد ہے اسی طریقے سے وہ لوگ بونڈوں کے ساتھ مشہور ہے وہ بھی ایک کہ سالے سواد میں پل ہے